الحمد لله نأخذه ونستعينه ونستغطره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن طيات عمالنا من يهد الله فلا مجن له ومن يهد له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله بسم الله بزيمة بزيمة الرحمن الرحمن الرحيم قد فلح من تذكى وذكر صبا ربه تصلى مرضو ترون الحياة الدنيا والآخر تخيروا وأبقى إن هذا لفي في الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم رب اجرح لي صدري واسل لي يمني وحلو لغضا من لساني يفقق قولي محترم باجر دستور ایک آیت میں نے پڑھ لی جس میں انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان تو کامیابی اور فلاح چاہتا ہے کامیابی چاہتا ہے کامیابی کے لیے عربی کے مقصد ملک کا بہت سارے الفاظ ہے قربر پاک میں ایک لفظ کو اختیار کیا گیا ہے فلاح فلاح کا ترجمہ جو سب سے پہلے آدمی کا ترجمہ ہوا ہے کیا آبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس میں انہوں نے چھٹکارا دیا ہوا ہے چھٹکارا آدمی کا مسئلہ ایسا حل ہو گیا کہ آج نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تو فلاں اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں اس کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا گویا اس کے بعد کا کوئی مسئلہ ہی نہ رہا فلاح ایسی کامیابی ہے کہ جس میں اس کا مسائل حل ہو گیا کہ مسئلہ ہی نہ رہا تو ایسی کامیابی کی طرح متوجہ کرتی ہے اللہ تبارک کا تلا اس کا اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ کامیاب ہوا وہ کامیاب ہوا وہ جو ہوا پاک وہ کامیابی ملنے کا جو طریقہ کار ہے انسان جو کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی کو تو مال دولت دنیا کی چیزیں وسائل زمینیں جائیدادیں عہدے کرسیاں ٹکریاں گاڑیاں بنگلے بڑے اور جو ہے تو پہننے کے زرق لباس اور من پسند چاہ, من چاہیے تبھی چاہی کچھ شادیاں ان چیزوں میں تو ڈھونڈتا ہے اور یہی انسان کی بہت بڑی غلطی نکوائی ہے دنیا کے دانش دنیا کے فلاسفر دنیا کے سمجھدار لوگ لیڈر جو پارٹیاں بناتے ہیں چلاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم دنیا کی کام، دنیا کو کامیابی کے درخت پر ڈالنا چاہتے ہیں ہر ایک آدمی سی بات کا کرتے ہیں نا کہ میں انسانوں کے مسئلے سے حل کر رہا ہوں یہاں تک کہ اگر آپ امریکہ میں رہے تھے اور وہاں کے ان کے ذرائع ابلاغ کو اور ان کے میڈیا کو سنیں تو آپ کو یہ تثر ہوگا کہ دنیا میں آگ جل رہی ہے وہ مال مسلمان دلا رہا ہے اور ساتھ کے بجانے کے لیے امریکہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہے لوگوں کو سکھ پہنچا رہا ہے لوگوں کو آگ سے بچا رہا ہے لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہے آپ کا یہ اثر بنے گے وہاں پہ اس کو پیشے سے کیا جا رہا حالات کو پیش سے کیا جا رہا ہے کہ ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان کے خیرخا ہیں ہمارے پاس خیرخائی کا نظام ہے یہاں سے شروع کریں وہ افلاتون سکرات بکرات تک جائیں اور سارے دمشور سارے لیڈر سارے سمجھدار سارے فرما روا سارے آپ کے بال کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے اس بال کو کہ ہم انسانوں کی خدمت کرانا چاہتے ہیں ہم ان کے مسلوں کو حل کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو کامیابی کا راستہ بتانا چاہتے ہیں اور ہر ایک کی کامیابی کا رستہ جو ہے وہ آیا لوگوں نے اس کو لیا اس کو برتا اس پر چلے ایک انجام ہوا اس انجام کو لوگوں نے دیکھا ہوا یعنی جو کچھ انسانوں کی تاریخ پورے نیپال میں بیان کی گزوں میں کیا کیا, کیا حالات واقعات وہ بھی ایک پورا مضمون ہے اس اس کو ہے نظروں کا جو لکھی ہوئی تاریخ ہے وزشتہ زمانے کی اس کو دیکھیں وہ ایک پورا مضمون ہے سارے چیزوں کے کی انجام کو لکھا رہا ہے اس سے قطع نظروں کرائیں ہمارے اور آپ کے سامنے جو حالات گزر گئے جن کو ہم نے اپنی, اپنی, اپنی کو سے دیکھ لیا کس نے کیا کیا اس کا کیا انجام ہو. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ضرور الفساد کلفی رالحال فضر نقب خشکی تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ زمین میں پھرے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال اور اقوام کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو حالات واقعات گزرے ہیں زمین میں اللہ تباروں کا تعالیٰ نے اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کا اگر آپ کو موقع ملے تو آپ آسانی سے جان سکتے ہیں کہ کیسے حالات ہوئے اس کا کیا انجام ہوا کیسے امال ہوئے کیا لٹائی ہیں یعنی آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کا ریکارڈ بھی زمین پر موجود ہے شری لنکا میں کو آدم ابھی تک او آدم باڑ موجود ہے اور اس بار حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان موجود ہے ہندوستان میں لوگوں نے تحریک شروع کی ہندوؤں نے کہ یہ ہندوؤں کا وطن ہے مسلمان باہر سے آئے ہوئے ہیں اور ہنگامے کر رہے تھے حضرت اللہ حسمتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک ہے پہلا مسلمان آدم علیہ السلام یہاں تشرید لائے ہوئے ہیں جس کے نام کا پہاڑ ابھی دوسری لڑکے میں موجود ہے اور قدم کے نشان ابھی بھی موجود آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے نشانات اخبار کے ان کے حالات کے زمین میں اللہ تعالی میں محفوظ رکھے ہوئے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی ابھی بھی کویاٹ کی چوٹی پر پڑی ہوئی ہے جس سال برفباری کم ہو دودھ زیادہ ہو برف نکل جائے اور میں پائلٹ گزر رہا ہوں وہاں سے تو اس کے کنارے کو دیکھ سکتے ہیں نکلے ہو رہے. اور نو ال اسلام کا جو طوفان طوفان نور سے فارغ ہونے کے بعد جس جگہ پر اترے ہیں وہ اس بس سمانون والی بستی ابھی بھی ہے اسی آدمیوں والی بستی بستی کا نام سمانون ہے مارک القرآن نے مسجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے سمانون والی بستی اسی آدمیوں والی بستی جو نول اسلام کے طوفان سے نکلنے کی یادگار ابھی تک موجود ہے اور قومی قومی سمود کے امارات روٹی ہوئے نقشے اور خاص طور سے قریش جو ہے گرمیوں میں سفر کیا کرتے تھے شام کے طرف جاتی جاتے جاتے سفر کیا کرتے تھے اور سردیوں میں یمن کی طرف کیا کرتے تھے پیاز و سمود اور قوم سبا کے ان علاقے ان کے سامنے آتے تھے اور ہر سفر میں ان کے بڑے بوڑھے اپنے نوجوانوں کو لڑکوں کو نمروں کو یہ بات بتایا کرتے تھے کہ یہ افلانی قوم تھی اس کے یہ آلات تھے اس کا یہ انجام ہوا یہ آدھات اس پر گزرے تو میں آپ کر رہا تھا کہ انسان کی ساری سمجھداری اس بات کے اگینسٹ گھومتی ہے کہ دنیا کے مال دنیا کے چیزیں دنیا کے وسائل یہ مل جائیں اس میں کامیابی یہی ہے اس کا بڑا دھوکہ ہے اس دھوکے سے نکل نہیں سکتا ہے عقل جو ہے اس دوکے سے نکل ہی نہیں سکتی جس واقع کا میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں آپ کو سناؤں میں نے ایک زبردست انگریز دانشور کی کتاب پڑھی اسے لکھا ہوا تھا کہ پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے اسٹاف ورنگ اسٹار لینگ اور اس نے واقعی اتنا تاخیری کام اس میں کیا ہوا ہے اتنی اس سے کوشش کی ہوئی ہے پریشانیوں کو دور کرنے کی اور زندگی کو سوارنے کی تجرب راز مختلف قسم کے اعمال گفتگو کے طریقے قسم قسم کی چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ساری گزاروں سے لکھی ہوئی ہیں اور کو پڑھنے کے بعد آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو کوئی بہت ہی کمال والی بات ہے بہت کمال والی بات ہے پولیس آدمی نے تو گویا دنیا کو پریشانی سے نکال دیا اور اس کا میں آپ کو انجام بتا بتاؤں کہ وہی آدمی ڈیل کرنے کی جو اس نے خودکشی کی ہے خود خود اس نے خودکشی کی ہے کیونکہ جو کچھ نے بیان کیا اس بیان کا نظریہ اس کے پاس تھا اس کی حقیقت اس کے پاس نہیں وہ صرف زبانی باباس تھی تاریر تھی اس کی حقیقت سے باقی تھی ایک بزرگ تھے انہیں کی ملاقات بو السنہ سے ہوئی بو الی بہت بڑا فلاسفہ اور بہت بڑا چین گزرا ہے واقعی حکمت میں بوا کا بہت بڑا مکان ہے آج کل کے ڈاکٹر صاحبان کی کتاب کو پڑھ لے کے پڑھتے ہیں تو انہیں فہرت ہوتی ہے کہ آج کی تعلیقات کے بعد جسے کاسان پہنچا اس کو مانے میں پتہ چلتا ڈاکٹر صاحب کاجی کا رس اس نے بیان کیا ہے کال اتنا مائر آدمی لیکن آدمی جو ہے تو عملی لحاظ سے عملی شخصیت اور اللہ کے اللہ کے تعلق والی شخصیت نہیں تھا اس کے دو بڑے واقعات بزرگوں نے ہوئے لکھے سے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی تو کسی نے کہا کہ آپ نے گولسن کو کیسے پایا تم نے کہا اخلاق نمیدار اس میں اخلاق نہیں ہے تو کسی نے یہ بات گول سینا کو سنائی کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے اخلاق نہیں کہ اس نے علم الاخلاق پر دو جدوں میں کتاب لکھی گول سینا نے اور بزرگوں کو بھیجی یہ ان کو دو کہتے ہیں اس کے اخلاق, اس, اس کے, اس کے اخلاق نہیں ہے اخلاق پر دو جدوں میں, میں نے کتاب لکھی اخلاق جسے کہتے ہیں کتنی کہ اس کی میں ہوتی ہیں کہ, کہ اس کو ساری باتیں کریں جب وہ کتاب ان کے سامنے گئی تو انہوں نے کہا من سرا میں گوئم کہ اخلاق نم دانت من میں گوئم اخلاق نم دھارد میں کب کہتا ہوں کہ اخلاق جانتا نہیں ہے میں کب کہتا ہوں کہ اخلاق جانتا نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اخلاق اس میں ہے نہیں ہے جانتا ہے عمل میں نہیں ہے اس کے جاننا اور بات ہے ماننا اور بات ہے حاصل کرنا اور بات ہے حاصل کرنے کے بعد برتنا یہ اور بات ہے کیا درجے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کینیڈا میں اور برطانیہ میں جو پروفیسر صاحبان اسلامیال پڑھاتے ہیں یونیورسٹیوں میں اور پی ایچ ڈی کراتے ہیں لوگوں کو ان کا علم میری طرح کے کئی مولوی صاحبان سے میلو آگے ہوتا ہے اتنے ماہر ہوتے ہیں قرآن وزید کے اور فقہ کے اتنے ماہر ہوتے ہیں لیکن یہ جاننا تو نہیں ہے نا جی جاننے کے بعد ماننا ہے ماننے کے بعد حاصل کرنا ہے حضر کرنے کے بعد سمجھو طور پر برف میں آئے سب آپ نے آپ ہماری دستی کا ایک پروفیسر صاحب پی ایچ ڈی کے لیے گیا تھا امریکہ آدمی اچھا تھا ہمارے ادر صاحب کے پاس نوٹنا ہوتا تھا واپس آیا تو کیا میں ہتانے کے طور پر کہا کہ امریکہ ہوئی پی ایچ ڈی اسلامی کی پی ایچ جی کرنے کی تو گیا تھا تجھے کیا سکھایا ہوگا ہم نے پوس آدمی کیا تھا نسل آیا اس نے کہا کہ میں نے جب اپنا اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ اور ساری تحقیقی کام جب میں نے کر لیا تو ان سے میں نے کہا کہ آپ یہ مجھے دیں انہوں نے کہا کہ تو آپ کب نہیں دیتے یہ تو دنیا اسلام کے بارے میں مستقبل کی ہم جو پالیسیاں بنائیں گے اس نے ہماری رہنمائی چلی لیے اس آدمی سے سب کچھ کروایا مسلمان سے اپنے مسلمانوں کے بارے اور معلومات میں اپنے پاس دیا دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مجھے ایک کتاب کی ضرورت تھی وہ کتاب ہندوستان کے لائبریری میں تھی اور وہ ان کو میں نے ان کو میں نے جو ان کو کہا ہے کہ مجھے یہ کتاب چاہیے تو میں سات دنوں سے بتایا کہ کتنے دنوں میں ہندوستان سے میرے پاس پہنچائی انہوں نے میرے ترکیب کے کام ابھی دو تین مہینے پہلے ایک برخا جا رہا تھا مجھ سے ملنے کے لیے آیا میں نے کہا میں برطانیہ میں امریکہ یا برطانیہ جا رہا ہوں انگلش کے لیے تھا بہت اعلیٰ تاریخ کے کام کریے میں نے کہا آپ نے کس موضوع پر کام کرنے اس نے کہا میں نے سیرت سید احمد شہید پر کام کرنا ہے ان کی جو تاریخ تھی سکھوں کے خلاف رنگیزوں کے خلاف اس پر کام کرنا ہے تو سبحان اللہ کہ آپ کے ذریعے سے اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے ان کو عراق میں اور افغانستان میں اس کا حال آپ کے ذریعے سے نکالنا چاہتے ہیں وہ تاریخ اتنی چلیے نے کام کے سارا جو اس کا جان جا جا نیٹ ورک ہے یہ آپ کے ذریعے معلوم کرنی تو خیر نظر سے کر رہا تھا کہ وہ جو ڈیل کرنے کی کہ اس کو میں نے پڑھا دو باتوں سے میں نے بڑی عجیب پائی وہ لکھنا میں دوسرا باتیں بھی سنگی کوئی یاد رکھے دو باتیں عجیب پائی ایک تو اس کی یہ بات کہ اس کی موت خود موت پریشانی سے خودکشی کر کے ہوئی کیونکہ اس کے پاس حقیقت نہیں تھی صرف نظریات اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت وہ لکھتا ہے ساری ہر بار کو جب لکھتا ہے کہ آپ ایسی گفتگو کریں ایسا اٹھنا بیٹھنا کریں ایسا ملنا کریں ایسے آپ کا نظریہ ہو ایسی آپ کی سوچ ہو تو اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا حاصل میں اس نے تین باتوں کو ہی کہا ہوا ہے آپ کو شہرت حاصل ہوگی یا آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی عورتوں کی حبوقت بڑھ جائے ساتھ آج پڑتا ہے نا تو توحید کو بیان کرے مظاہر قدرت کو بیان کرے آخر کو بیان کرے قدرت قوموں کے واقعات کو بیان کرے کسی بیان کو ملے آخر میں اس کی رہے تو اس کی آخر آخری کس جگہ, جگہ تک پہنچاتا ہے پہنچاتا ہے رضائے لائی اخلاص رضائے لائی بلوثی ہمدردی خیر خائی آخر میں جا کے بھیجا اور اس کو میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا کہ اس کے نتیجے میں تو میں شہرت حاصل ہوگی اس کے نتیجے میں تمہیں دولت حاصل ہوگی اس کے نتیجے میں تمہاری اور تمہیں بکر جاتا ہوں قدم تمہاری زیادہ دا. کیونکہ اس وقت آج کا یوز کا بڑا سے بڑا دنشوار بہت سے بڑے سے بڑا سمجھدار آدمی رہے ہیں وہ اسی بار کو لے کر چل ہے دولت اور اکثر ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں زر دن دینی دولت اور اکثر تین بات ہے سارا ان کا فلسفہ ساری ان کی تحقیقات سارے ان کے ترقیات یہ اس کے اگینسٹ گھوم رہی حقیقت نہیں تو بزرگ نے ابو ادھہ کے بارے میں کہا کہ اس کے پاس حقیقت نہیں جانتا ہے دوسرا بات یہ ابولہ سنہا کا عجیب ہے یہ ایک آدمی کے علاج کے لیے گیا ہوا کسی چاہیے خاندان کے کسی بڑے آدمی کے علاج کے لیے گیا ہوا ہے اور ان خاندان والوں نے کسی بزرگ کو دم کرنے کے لیے بلایا تو یہ اپنی تشویش کر رہا ہے اپنی دوائیوں کی تفصیل پہنچ رہا, ہے, رہا تو پاس آدمی کو دم کر رہے ہیں پھر ہنسا ہے مسکرا رہا تو ان بزرگوں کو اگائی ہوئی کہ میرا مزاق اڑانا چاہتے ہیں کہ پھوک سے یہ بیماری کو ٹھیک کرتا ہے پھوک سے یہ بیماری کو ٹھیک کرتا ہے کہ وہ جو آدمی جس چیز میں چلتا ہے نا جس کو کر رہا ہو برت رہا ہو اس کی یقین دوسری کا ہو جاتا ہے دن رات چیز دوائیاں تو یقین بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے ہمارے جو ہماری مسجد کا خاتم ہے نا ہمارے مریض تھا دل کی اس کو تکلیف تو ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں دم کرانے کے لیے لے کر آئے تو چلے گئے تو آپ لوگ آپ نہیں آئے تھے کہ ہم دم کے لیے گئے ہوئے تھے دم کے لیے کیسے گئے ہوئے اس نے کہا کہ مریض کے لیے گئے تھے تو وہ کہہ ہے یہ دروازہ جھٹا ہوا سامنے یہ دم سے جڑ جائے گا تم نے کہا یہ دروازہ جڑتا ہے نہیں جڑتا ہمارے مریض کو فائدہ ہوا ہے کیا کر ہمارے مریض کو فائدہ ہوا ہے گیا تو درواز ڈرتے نہیں جڑتا ہے بزرگوں کو آگاہی ہوئی کہ میرا مذاق کرنا چاہتے تو انہوں نے کہا یہ آدمی تو بہت بے وقوف ہے بہت ناسمج ہے اس میں فکر ہی نہیں ہے ویسے ابو علی سنہا کو جو غصہ آیا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کو جو ہوئی وہ بزرگ کو سمجھانا چاہتے روحانی کے مسئلے کو ہم نے کہا کہ آپ پر بولوں کا اثر ہو گیا بھمان اثر نہیں ہوگا ایسی باتیں آپ نے کہ میرا خون کھول اٹھا سبحان اللہ معصیت کے اور بیس کے تین لفظوں مت اتنی تاثیر ہے کیا آپ کا خون کھول اٹھا چہرا ہو گیا سارے بدن پر اثر آ گیا اور اللہ کا کلام روحانیت والا ریت والا رحمت والا برکت والا وہ کے اثر بھی ہو گیا ادھ وشواس میں ساتھیوں سے میں کہا کرتا ہوں کیا آپ کبھی پشاور سے سفر کریں پنڈی کو راستے آئیں گے بستی آتی ہے پبھی پبھی میں سے بائیں ہاتھ کو آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ لکھا ہوا نظر آئے گا سید سلمان نظری پبلک سکول یہ اس آدمی کا ہے وہ ہے ریٹائرڈ کیا کہتے ہیں بکیر کا اس میں ہمارے یونیورسٹی سے ایم ایس سی کیمسٹری کی ایئر فورس پہ چلا گیا فلائٹ ایکسیڈنٹ ہو گیا میں ادھر اپنے حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا دیکھا میں نے یہ آیا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے وہاں میرا دوست تھا میں نے کہا آپ کیسے آ گئے اس نے کہا جی مجھے ریٹائر کر دیا ہے ایئر فورس والوں نے اور مجھے کینسر ہو گیا ہے اور میں یہاں پشاور میں علاج کے لیے آئے ہوئے ہوں اور یہاں حضرت سال پاس دم کے لیے آئے ہوئے ہوں جو ڈاکٹر صاحبان ہے وہ سمجھ جائیں گے اس بار کو لیز فرنجر کارسنوا گریڈ 3 تھری درجے میں پہنچا ہوں. یعنی ہو ہوا یعنی پھیلا ہوا پھیلا ہوا کینسر لہذا فرنجر کارسینوما گریڈ 3 یہ میری تصویر تھی میں نے کہا کہ اس طرح ہے آپ علاج بھی کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے سنتا علاج کرنا ہے آپ دم کے لیے آ کریں ہمت کریں آپ اللہ کی شان اس آدمی کو اس کینسر سے شفا ہوئی مکمل اس وقت نے کہا مجھے جتنا ریٹائر ہونے کا پیسہ ملا تھا وہ جلدی سے میں نے سریے کی دکان کھول کر بچوں کی دروگی کو سلے بنا لیا ہے اور میرا علاج ہو رہا ہے اللہ نے اس کو شفا دی شفا کے بعد اس نے تبدیلی نے پورا کر کے سات مہینے باہر ملک میں لگائے اور سات مہینے باہر لگا کر واپس آیا, آیا مجھ سے ملا اس نے کہا جی میں ایک پبلک اسکول بنایا ہے اور چونکہ مجھے شفا ہمارے حضرت صاحب کا نام اشرف صاحب کی طرف سے ہوئی ہے کہ جو شہر سے سید سلمان نظیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام پر میں نے اسکول بنایا ہم کچھ حالات واقعات میں اپنے کتاب سے میں لکھوں گا تو یہ کچھ نہ کچھ پوچھ کرنے کے لیے آیا میں نے ساتھوں سے کہا کہ اس سے مل لو اس کو دیکھ لو آج اس کو اس باعث بار با کو پچیس سال ہو گئے سال بات یہ ہے کہ ہم اور آؤ آو سمجھائے کہ دعائی ڈاکٹر ماں دولت ماڈر بنگلہ سامان کے پیچھے اسی کے پیچھے پڑے دا. یہی ہمیں حقیقت نظر آ رہی تو خیر یہ ایک بہت بڑی کوتاحی ہے آئے جہاں سے میں نے پڑھی نا قدفلہ منتقا ہے انسان فلاح وہ کامیابی جسے چھٹکارا کہتے ہیں جس کے بعد میں کامیابی کا منہ آدمی نہیں دیکھتا ہے کامیابی کا مسئلہ نشے کے لیے حالت کا ہو جاتا ہے جاتا ہے اس کے لیے طریقہ ایک ہے الز کا ہوا کامیاب وہ جو ہوا پاک تو بزرگ کہتے ہیں ایک ہے تہارت ایک ہے تنزکیا تہارت کہتے ہیں ظاہری پاکی کو کپڑے پاک بدن پاک جگہ پاک نماز تین پاک کپڑے پاک جگہ پاک بدن پاک تہارت جو ہے یہ حاصل ہوتی ہے پانی سے کپڑوں کو آپ دھوئیں گے پانی سے وہ پاک, پاک ہو جائیں گے بدن کو آپ دھوئیں گے پانی سے وہ پاک ہو جائے گا جگہ جو میں نے مسجد ہے کوئی ناپاک کوئی خطانہ کھا سکتا ہے نے دھویا پاک ہو جائے گا تارج جو ہے یہ ظاہری پاکی کو کہتے ہیں یہ آسلو کی ہے پانی تززیہ جو ہے یہ دل کی پاکی کو کہتے ہیں دل کا پاک کرنا تزکیا جو ہے دل کا پاک کرنا دل جو دل پر یہ میل کچیل جنگ بلا زنگ اس پر چڑھتا ہے اس کا زنگ کپر ہے اس کا زنگ سرک ہے اس کا زنگ بدت ہے اس کا زنگ کبر ہے اس کا زنگ ہسد ہے اس کا زنگ لالچ ہے اس کا زنگ کینا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں دیکھیے دل پر زنگ ہوتا ہے حسد کا ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں دل پر زنگ ہوتا ہے کینا ہم آج کو جا رہے ہوتے ہیں دل میں جو ہے تو زنگ ہوتا ہے کیبر کا وہ با اللہ بتا ہے کہ آدمی حج کے لیے جاتا ہے اور جس کیبر کو لے کر جاتا ہے جب واپس آتے ہے تو کیبر اس کا دگنا ہو چکا ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ ان کا حج مارا مکمل ہوا تو ایک آدمی بس رات کے گبیڑیا کے ہمارے ساتھ تھے وہ خط لکھ پا رہے اپنی برادری اور ہم لکھ رہے ہیں فلاں تاریخ اور میری حج سے واپسی ہوگی اگر میرا استقبال ہمیں ملک سے دگنا نہ ہوا تو پھر آپ لوگوں سے خیر نہیں ہوگی یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ آج اس پر ہم ضرور حج پر جائیں گے کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن تھا تو میرے مقابلے میں جب آدمی تھا اس کے فوٹو پر لکھ ہوا تھا حاج کہتے کو حاجی کہتے ہیں حاج کسے کہتے ہیں تو ان پڑھ لوگوں کو کہا کر جو دو, دو تین حج کر رہے اس پر حاج کہتے ہیں حالانکہ حاجی اور حاج جو نہ کیسی مانے گی وہ عربی گلاس سے جمانے میں فرق نہیں ہے چلح ہوگا جو دو تین حج کیے ہوئے ہوں وہ کہتے ہیں خیر اس پہ ہم بھی حج کریں اگلی دفعہ جو الیکشن کا پوسٹر ہمارا ہوگا نا ہمارے ساتھ آج انہوں نے کہا تو رات دیکھیں گے تو, تو حج گیا شیطان کی راہ یہ ادھر کی گندگیاں ہیں ہمارے بزرگ سر باتیں کرتے تھے لطیفوں میں باتیں کرتے تھے اور حساس آ کے شامل کرتے تھے نے ایک لطیفہ میں سنایا لطیفہ نے کہ اس میں کیا فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگ آپ نے مودی صاحب کے پاس گیا کہ مودی صاحب کتا کنویں میں گر گیا ہے وہ کیسے پاک کریں سب تو ماشاء اللہ کنویں والے مسئلے ختم ہو گئے کتابوں پہ لکھے ہوئے کسی کو ضرورت نہیں پڑ رہی پڑھنے کا دو سو ڈال نکالو تب وہاں پاک ہو جائے ماشاءاللہ اللہ آئے دو سو ڈال نکالے پانی استعمال کرنے کا تیسرا اتنی بدبو اٹھ رہی ہے کنویں سے کوئی کڑا نہیں سکتا. پھر آیا ہم نے کہا والے صاحب آپ نے کہا دو دس وٹے کا ڈور نکالو کنواں پاک ہو جائے گا اور تو اتنی بدبو آ رہی ہے کہ آدمی کھڑا نہیں سکتا نکالا کتا نکالا تھا یہ نہیں کھڑا آپ نے کتا نکالے کو تو نہیں کہا کیا اللہ سے کہتے ہیں کہ جاتی آدمیوں کو مسئلہ بتانا ہونا تو اللہ سے یہ تک ساری باتوں کو پوچھنا پڑتا ہے وہ ہمارے ہمارے گاؤں سے لوگ مقدمے کے لیے جاتے تھے تو وہاں کے ایسے عدالت میں قرآن اٹھانا ہے قرآن اٹھانا تو کیا کرتے کہ وہ ہمارے علاقے میں قرآن اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ قرآن اس زندہ جان پر پڑھے یہ اس سے یہ زندہ جان بھر جائے یہ قرآن طریقہ یہ قرآن اس جان پہ پہتاوے یہ کہتے ہیں یہ قرآن اس جان پر پڑے تو ایک ملک جام باندھ لے اندر بلخبان تو یہ قرآن اس جیسی جان کا پہلے اس بلک یہ حالت ہے۔ کو علماء کہتے ہیں کوئی آدمی کسی کے سامنے موٹی کی تام میں رضوی کی کپڑا لپٹ کر رکھے اور کیا اس قرآن پر میں ہاتھ رکھ کے یہ بات کہتا ہوں تو یہ قرآن ہوگی کیا سم ہوگا کیوں کہ اگلے آدمی بالکل قرآن سمجھ کے کیا آپ نے جو قرآن سمجھ کے وہ رکھا نہیں کر کے مزہ نہیں بدل ہے تو دیہات والوں کو مسئر پورا بتانا چاہیے کتا صاحب سے نکالنے کا نہیں کہا تھا نکالنے کے بندے پہلے کتنا نکالنے کا پھر دو سو ڈال نکالنا تھے تب پاک ہونا ہمارے ہمارا حاج اور ہماری نماز ہماری ساری کی سائز اس گندے کل کے ساتھ ہو رہی ہیں جس کے اندر کیبل اصل ڈالے چینا ریاض پڑا ہوا ہے اور تلکیا کہتے ہیں ان چیزوں کا اور ان کا پاک ہونا ایک بزرگ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں مسجد میں پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھا سکوں کافی اثر میں ایک دن اس طرح ہوا کہ میں رہ گیا پیچھے رہ گیا اور میں کنارے پر دور سے میں کھڑا ہوں اور جب نماز ختم ہو گئی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ نہ سفیور کو پہنچ سکا نہ تکبیر اللہ کو پہنچ سکا اور نہ امام کے پیچھے کھڑا ہو سکتا کہتے اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو اس ریا کے جذبے سے اس کام کو کر رہا ہوں میں اس کام کو کرا لیکن اس کے پیچھے جذبہ کار فرما یہ ریا رہی اور وہ ریا آج ظاہر ہوئی جب دور جگہ مجھے ملی تو سنس کیا دل کی یہ بات ہوتی ہے پہلے, پہلے زمانے میں تو لوگ اپنے آپ کو حوالے کیا کرتے تھے اپنے باتروں کو پار کرانے کے لیے اپنے آپ کو حوالے کیا کرتے تھے اور حوالہ کرنے کے بعد اپنی رائے کو ختم کرتے تھے اور باقاعدہ ڈان ڈپٹ ڈندے تک چہتے تھے اور بزرگ ہے کہ بات میں انسا اس کی ڈان ڈپٹ کر کے سمجھا بجا کر کہہ سن کر ایک ایک بات میں سلاح کیا کرتے ہیں اور لوگ حوالے کیا کرتے ہیں اپنے آپ یہ واقعہ جو ہے تو جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس والا کنارے والا رحمت اللہ تم یاد میں لکھا ہوئی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی عرصہ اس بات کی مشق کی کہ کسی آدمی کو بھی دیکھوں تو میرے دل میں اس کے بارے میں بدگمانی نہ آئے है? ہم مستقاتے ہیں نا میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کھڑے ہوتے دیکھا دوسرا کھڑا ہوا نہ آ کھڑا ہو گیا دکان پر کیا کرتے ہیں ابھی مست رہا ہوں ہر ایک آدمی سامنے آتا ہے ہمارے دل میں کوئی خیال اس کے بارے میں آتا ہے اور ذرا خیال کریں بدگمانی سے ہمارا دل بنا ہوا ہے ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی بدگمانی کوئی نہ کوئی برائی ہمارے بھلے میں امام صاحب نہیں تھے تو امام صاحب نے کہا میں گیارہ فلانا نماز پڑھائے گا ایک پروفیسر صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں نماز پڑتی سرازی تو نہیں پڑھا سے شادی کی ہے ساری جائیداد اسی بیوی کو لکھ کر دیے اور اس کے پیچھے نماز نہیں ہے کہا آپ نے پڑھیں سارے پڑھیں خیر جی میرے ساتھ بات ہے میں نے کہا کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو بات بول بیٹھ ہے یا تو آپ کسی نے آپ کو جھوٹ نہ یا تحقیقات نہیں کی ہیں آپ کی بات تحقیقات کے خلاف ہے میں بدگمانی ہوں مجھے لوگ کہتے ہیں بدگمانی کا اگر کہ وہ درست ہو اس آدمی میں عیب ہے آپ اپنے خیال سے سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہے اس کا آپ کو باقاعدہ گناہ ہو رہا اور آدمی ایڈ ہو اور آپ کے یہ اچھا آدمی ہے اس کا آپ کو خواب ہو رہا ہے بدقمانی کے لیے ثبوت چاہیے نئے گمان کے لیے کوئی ثبوت نہیں بزرگ حسین مسیح احمد للہ کہتے کہ میں نے کافی عرصہ اس بات کی مشق کی کہ دل کے اندر ایک ایب ہوتا ہے جو اگر دل میں پڑا ہوا تو اللہ کا طلب نہیں ملتا رضا نہیں کھلتا اس ایب کو دور کرنے کے لیے میں مشق کرتا رہا کرتا رہا کچھ عرصے کے بعد مجھے تسلی ہوئی کہ اب میرے کل سے بدقمانی خارج ہوگی کی کیا میں دریا کے کنارے گیا دریا کے کنارے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس آدمی نے اسے پیالہ آگے کیا اس عورت نے اس پیالے میں کچھ ڈالا اور اس نے ایسے کیا اس آدمی کو دے دو یہاں آ کر اور کو لے کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو شراب ڈال کر دے رہی ہوتی تھا آپ تو یہ کوئی اللہ والا آدمی تھا کوئی رہی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ذریعہ تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس سے گزرے اور بس یہی آپ کا نیک گمان تھا یہ اور میری والدہ صاحبہ ہے میں بیمار ہوں مجھے ڈاکٹر نے دریا کے کنارے بیٹھنے کا اور ہوا میں کھلی خدا میں بیٹھنے کا کہا بیماری کے علاج کے لیے اور یہ دوائی تھی جو مجھے ڈال کر انہیں بہت اچھی وہ میں نے تھی تو کہہ دیا اتنا عرصہ بدگمانی کو دل سے دور کرنے کی کوشش کی آج اب عملی بات آئی تو پھر دل بد بدگمانی پھر میں بدقمانی کروں گا یہ تذکیہ جو ہے یہ بڑی رگڑا رگڑی ہے بڑی رگڑا رگڑی ہے اور یہ میرے بھائی ہم اور آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں یہ بڑی بڑی صحت والے لوگوں نے اپنی سلاح کے لیے ان مشکلات اپنے آپ کے ان مشکلات سے گزارا ہے وہ اپنی اصلاح کروائی ہے اور اس بات کی اس بات کی کوشش کی ہے کہ دل سے یہ دل سے کیبل کھاجو کھارے دل سے حسد خارج جو کھارے جو دل سے کینا خارج جو دل سے ریا خارج جو یہ تزکیہ ہے تزکیا یہ چیز دل کو پاک کرنا اخلاق دو قسم کے اخلاق اخلاق رزیلہ اخلاق فاضلہ کیبل اصل ڈال کی نا یہ اخلاق رزیلہ رضیلا گندے اخلاق اخلاق فاضلہ تو یہ توکل آ اور ہمدردی خیرخائی اخلاق یہ ہیں اخلاقی فاضلہ اچھے اخلاق ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو اور بیگ کے سلاسل جو ہیں ان کا مہم کام باطن کو اخلاق کے رضیلا سے پاک کرنا اور باطن میں اخلاق کے فاضلہ کا یہ ہوتا ہے میرا ایک بزرگ کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا انہوں نے مجھے واقعہ سنایا اپنا میں سلسلے میں تو اب مولانا رکھویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں مجھے اجازت ہے اور صاحب سے اجازت تھی ان کا لکمندیہ سلسلے میں میں ایک کے پاس رہا یہ عجیب بزرگ ہے ان کا خطرہ تھا آپ کو کھانی سنا بھی میرا جن بزرگوں میں ساتھ زیادہ تعلق تھا یہ ان کا نام ڈاکٹر محمد امیر صاحب تھا ڈاکٹر محمد امیر صاحب ان کا تذکرہ آپ بی میں حضرت مولانا نکڑیہ صاحب نے کیا ہوا ہے اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر محمد عمیر صاحب کہتے ہیں کہ میں سایوال کے یا کس ریلوے سیشن پر ایسے چل رہا تھا ٹکٹ لیا ہوا تھا ریل میں جانے کا کہ سامنے سے ایک آدمی سبزی بڑی عمر کے آدمی الگ قسم کے آدمی تھے کپڑے بھی درشے جیسے پہنے ہوئے تھے سامنے تھے آئے ایسا میں نے خاص مجھے ان کی طرف خشکش ہوئی سب اور میں کسی چیز میں ادھر مصروف ہوا وہ مجھ سے غائب ہو گئے اس نہیں میں ایسی کوشش کی ہوئی ہے میں گھوما ہوں سارے اسٹیشن میں میں مجھے نہیں ملا ہے کا دروازہ باہر نکل کر ایسے اندر جا رہا تھا میں اس پر گھوڑا میں نے کہا میں مجھے بغیر نہیں جاؤں گا ایک تو اس میں جو اس کے بعد شہر تھا اس نے اندر گیا ایسے گلی میں جاتے مسجد میں رہتی مسجد میں اندر بیٹھے میں چلا گیا ان کے پاس وہاں پر ملے ملنے کے بعد میں کہا کیا نام ہے میں نے کہا میرا نام محمد نام ہے میرا کس کے ساتھ تعلق ہے کہتے میں نے کہا میرا غلان احمد کا جنی کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں تھا میں نے کہا میرا غلان احمد کا کے ساتھ ہے وہ کہتے نے دی کہا وہ تو کافر ہے کہتے میں نے کہا تو پھر تو پھر مسلمان ہو جائیں پتہ نہیں کیا بات تھی جو بات رہے تھے ایسے ہو رہی تھی مجھے کہا جی میں اسی جگہ میں جب مسلمان ہو گیا تو یہ نچبندیہ سلسلے کے قابل شہر سے انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد وہی بیچ بھی کرایا ہے بیچ بھی کر دیا گیا تو ایسے صاحب درست ہے کہ خدا کی شان مشترہ ہو کہ مجھے سٹیشن پر ہی ملے جب میرے پہلے اسبات کا دور مکمل ہو جائے تو کسی سٹیشن پر ان سے ملاقات ہو جائے مجھے کہیں پر خدا کیسے میں نے کہا کہ جواب نے بتایا تو میں نے کر لیا مکمل ہو گیا ہے کہ اب اگلا درجہ ہی ہے اس کو کرو جائے. کیا یہ چٹیشنوں پر چلتے پرتے ہی انہوں نے میری تربیت مکمل کر دی یہ ان کا نام تھا پیر کابلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوہٹ میں دفن ہے کوہاٹ میں ایک کا علاقہ ہے اسی طرح ٹانگا جائیں جسے طرف جاتی ہے وہاں دفن ہے پیر کابلی صاحب ان کا نام تھا پیر کابلی صاحب کے اعلات نے کہا کہ میں پرانے زمانے میں اس وقت ویسو درگاہ شیخ حبرکار جلنگ رحمۃ اللہ علیہ پر صحیح لچیدہ لوگ ہوتے تھے صحیح پہلے میں وہاں گیا میں قابل سلسلے میں مجھے کر کے کام میں انہوں نے مجھے جتر دی بیٹ کرنے کی ضرورت کہ وہاں سے میں آیا پھر میرا شوق ہوا کہ میں لکشمندیہ سلسلہ پہ سیکھنا چاہتا ہوں یہاں پر میں آیا تو اس زمانے میں دریا سندھ کے کنارے پنجاب کی طرف ایک شہر تھا وہاں ایک لکپندی بزرگ تھے ان کی خدمت نے فون کیا وہاں تو چرتا رہا رہا رہا وہاں کی وہ میں کرتا رہا کرتا رہا So, ایک دن بزرگوں نے کہا کہ برفردار میں اگنی بنگل پر آپ کو ڈالنا چاہتا ہوں لیکن آپ نہیں آ رہے اس اور اس میں ایک بات رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کے قلب میں ہے کہ میں سی جی اور ہم بڑے لوگ ہیں یہ بات ہے آپ کو اگنی منگل تک جانے میں مل جاتی میں مجھ کیا کروں گا انہوں نے کہا کہار کے فلار چوک میں بیٹھ کر پرانے جوتے سینے کی دکان کھولی کھولے میں وہ جو کارڈ کے چوک پہ بٹھایا تھا چار سال پرانے جوتے میں سیتا رہا اور پرانے جوتے سینے والے موسیقی کے نام سے نکلے اور ان چار سالوں میں وہ بات کہ بھول بھال گیا کہ ہم کون ہیں ہم سید ہیں یا کیا ہیں وہ بات بھول بھال گیا اس کے بعد جب میں کہا ہاں آپ آپ اگلے بند ہو کیوں خاک میں مل کیوں آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے ان کچی پکی بنیادوں پر تعمیر نہ کر تعمیر نہ کراک میں مل تو آگ میں جل جب اینٹ بنے تب کام چلے بے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے رگڑا رگڑی کرنی پڑتی ہے یہاں تک کہ اندر سے وہ بت جو ہمیں جمایا ہوا ہے وہ ٹوٹتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تب نور آتا ہے اندر اس کے بغیر نہیں. اللہ اپنا تعلق اللہ دوبارہ تعلق. تعلق اس کو نہیں دیں گے اس قلب کو نہیں دیں گے جس قلب میں کیول بھرا ہوا اور جمع ہوا چار سال کے بعد نے نے پھر انہوں مجھے اٹھایا وہاں سے تو اس کے بعد اگلی منزل ہوگی اور پھر نے ایسی تاثیر دی جس نے, نے تسرا کیا کہ ایک کا جانی انگریزی پڑھا لکھا ڈالتے اور اس پر نگاہ ڈالتے ہی اللہ نے اس کی دنیا بدلی اور اس کو اللہ نے ہدایت دی پھر یہ خود یہ عادی کا پشاور میں انگریزی پڑھا لکھا تھا کہا ہمارے حضرت صاحب سے پہلے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نا اللہ نے ان کو نوازا یہ ڈاکٹر محمد نمین صاحب کے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ ہمارے جو اضرت مصر صاحب سادر رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ ہمارے خاندان میں ان کا اثر کیسے آیا کہ ہمارے خاندان میں ان کا اثر ایسے آیا کہ صوبہ صاحب نے ایک وکیل گزرا ہے بہت مشہور افضل بنگش کمیونسٹ پارٹی کا لیڈر تھا اور بڑا خون اس نے کرایا ہے سن اکہتر بہتر تہتر کے زمانے میں اس کا والد صاحب تبدیلی جماعت میں جانے آنے والا تھا نیک آدمی تھا اس کو بڑی فکر سے اپنے بیٹے کی کہ یہ ہدایت پر آ جائے تو کہتے ہیں ڈاکٹر مدمیر صاحب کو لے کر آیا اس کا والد صاحب کچہریوں کو اور اس کو بنانے کے لیے لایا تو کہتے ہیں وہ ملا نہیں ہے تو حسن شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے والد صاحب بھی جی وکیل تھے اس کے بعد آپ نے حضرت صاحب کو ہمارے والد صاحب, صاحب کے ساتھ بٹھا دیا کہ شاہ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اتنی دیر ہے میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں کہ ان سے ملے اللہ والے ہے ہو سکتا ہے جی نے سب کو ہدایت وہ تو ملا نہیں کہ وہ تو ملا نہیں اللہ تمہارا سال میں وہ برکت ہمارے گھر میں ملا دا. ہمارا خاندان سے بہت ہوا سارے خاندان کو اللہ میں سبراؤں بھائی اور دوستو تلزیا جو ہے یہ باطن کے پاک کرنے کو کہتے ہیں اور باطن کا پاک کرنا یہ رگڑا رگڑی مانگتا ہے رگڑا رگڑی مانگتا ہے اس میں اپنے آپ کا حوالے کرنا ہوتا ہے حوالے کرنے کے بعد مجاہدات سے گزرنا ہوتا ہے اس کے بعد باطن تھوڑتا ہے پھر جو ہے تو ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے نے میں اتنا عرصہ مجاہدہ کرنے کے بعد کہتے ہیں پھر جب ٹیسٹ ہوا میرا امتحان ہوا پھر سامنے آگے ہوئی بات آتی تھی نمان اللہ اب یہ ہے کہ تزکیہ جو اصل کیسے ہو اسے آگے فرمایا گیا قدام اللہ من رضر کا زکرت مربی فصل اس نے ذکر کیا اللہ کا اس گیا پڑی نماز وہ انسان کی اہل تصور تو تربیت کرتے ہیں ذکر کے لیے کرتے ہیں تربیت اور تربیت کرتے ہیں نماز کے لیے تربیت ایک ذکر کر لینا ہے ایک ذکر سیکھنا ہے محمد علی میں جلود ہوں میںقلوب ہوں ذکر اللہ یان تک پھر ان کے جلد ان کے دل ان کی جلد ان کے دل ان کے بدن اللہ کے ذکر سے نرم ہو ذکر کا میرا بھائی ایک طریقہ ہے اللہ حضرت, حضرت, حضرت الخط خرید کتاب اور دھیان میں وسانی تک شہر میں جلود جلو نہیں سو نرم نم سمت علی میں جلو ہو مقلوب ملازک اللہ کہ اس شہر ان کے بدن کے روکنے کھڑے ہوتے ہیں جلد ذکر کرتی ہے کھال ذکر کرتی ہے بال ذکر کرتا ہے ہڈی ذکر کرتی ہے ہڈی سے گھومتے ذکر کرتی ہے جہاں تک کیا آدمی اللہ کے تعلق میں ڈور جاتا ہے اس کو سیکھنا پڑتا وہ ذکر جو انسان کے باطن کو پاک کرے اس کے رضائل کو دور کرے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرے وہ سیکھنا ہے ایک ہوتے ہیں اذکار ہوتے ہیں ایک اشغال ہوتے ہیں ملا کے بعد اذکار اشرال ایسے اذکار تو اس کو کہتے ہیں کیا آپ آپ کسی نے بتایا کہ آپ جزاک اللہ سو بار پڑھ لیے کریں سرکار سو بار پڑھ لیے کریں سے سو بار صبح شام پڑھ لیے کریں یہ تصویرات اداکار ہے ماشاء اللہ بہت برکت ہے بات کی صفائی ہوتی ہے کے اذکار ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں اشغال جو خاص طریقے سے ہے ذکر کرنے کا لگتا آپ کا خاص طریقے ہمارا طریقہ چستی ہے خاص طریقہ ذکر کریں ہمارا اور نقش بندی اور خاص خات نہیں کر اس کے بعد آدمی کا دل لگتا ہے دکھرے. دل بن جاتا ہے واپس لاؤ دل لگتا ہے ہمارے مطالعہ کیا میں جب ڈیتھ ہوا اور مجھ سے ذکر اداکار صاحب نے مطالعہ نہ کروائے کہا حضرت میں جب اکیلے ذکر کرتا ہوں مجھ پر ایسی کیفیت آتی ہے کہ میں اس خرچ لانے لگا لنے. اتنا جو جاتے ہیں تو ان انہوں نے یہ شارف لکھے ہوئے کہ نام ان کا نام ان کا اور جان کے احساس پر نام ان کا اور جان کے احساس پر ہر لگے جاں ساز اللہ ہے نام رہتے ہی نشا سا چھا گیا ذکر میں تاثیریں دوڑے جاں تو پورا اس میں کافی نظم غزب لکھے اس ذکر کرنے کے دوران مجھ پر کیفیت تعریف ہوتی تھی اور اس کیفیت میں یہ کلام میں نے لکھا ہوا ہے یہ کلام میں لکھا ہے کیفیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جس وقت جو طریقہ طریقہ تھا جو طریقہ ہے ان حضرات کا سلسلے والوں کا اس طریقے کا ذکر کرنا یہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ بندوق مندور میں گوجے آپ ایسے کارس کو ماریں کون لگتا ہے کہ آدمی سر پر لگ جائے تو وہ کرنے لیکن مندور میں کر مارے ہیں تو برسودار کیے بغیر چھوڑتا نہیں ذکر جب بات ہے دل پر لگتا ہے اور دل سے رگو رگ جان میں پھیلتا ہے اور سمت علی عروب ملازک اللہ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کا دل اس کی جلد اس کا بدن اس میں جب ڈوبتا ہے تو آپ جو ہے پھر بات محبت کی پیدا ہوتی ہے بات الگ کی پیدا ہوتی ہے اس کے لیے جم کر کام کرنا ہوتا ہے جم کر کام کرنا ہوتا ہے سیکھنا ہوتا ہے طریقہ کار اور نماز ایک نماز پڑھ لینا پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا یہ تو فرائض میں سے ہے تو فرائض میں سے ہے اس کے بعد جو ہے تو وہ نماز جو تربیت کرے جو انسان کے نفس کو توڑے وہ اس کے دل میں نور بھرے اور اس کو نورانی کرے وہ نماز پر محنتیں ہمارا تو وہاں ہم پر اعتکاب ہوا کرتا ہے دس دن کا تجاور میں تو کافی ذاتی چلتے والے جمع ہوتے اس میں ہمارے ایک فارغ و تاثیر عالم تھے بڑے اچھے دوست تھے ہمارے اور مذاقی بھی تھے انہوں نے کہا صرف ہمیں بھی بیٹھوں گا آ کر بیٹھے پہلا ہمارا ختم تھا چھ دن کا پھر ختم تین دن کا تھا تو وہ بڑے تھکے اس میں انہوں نے کہا دیکھا ڈاکٹر صاحب یہ ختم آپ نے کہاں سے دکھا دے رہے ہو آدمی تو قبر ٹوٹ جاتی ہے کیا کرتے ہو تو خیر انہوں نے کہا کہ کل پولیسا آپ مشکات شریف سے باپ کے عمل لیل کا درخت دیں گے اور ان کا ایسے تھے ذہیر تھے اور مشکاذ شریف ایک بڑا مشغلہ رہتا تھا تو گئے دن کو انہوں نے مشکل شریف کہیں سے پیدا کر کے لے کر آئے اور رات کو جو ہے تو انہوں نے مشکار شریف جو ہے اس کا درس کیا ہمیں اس میں جو آیا کہ صابق رام جب برے ہو گئے اور میدان جنگ میں گھوڑے نہیں لڑا سکتے تھے پھر انہوں نے کیا پھر کیا یاد کیا ہے اتنی لمبی ترابی پڑی ہے کہ شاہ کے بعد شروع کرتے تھے اور صبح دوڑ کا گھروں کو جاتے تھے کہ کھانا کھائیں اور باتیں کی وجہ سے کھڑے بھی ہو سکتے تھے آسا ٹیک کر کھڑے ہوتے تھے نوجوان بھی اس میں ضروری لگاتے تھے بیٹھ جاتے تھے کیا خاص ٹیک اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے کہ قیام کا سواب میں حاصل کرے علوم میں محاوری رحمتہ اللہ نے کئی تعدین کے واقعات لکھے ہیں کہ رات کو جب تاجر ختم کرتے تھے تو ٹانے شل ہو جاتی تھی چرپائی پر چل کر نہیں جا سکتے تھے گھسیٹ کر اپنے آپ کو دیکھ سکتے تھے اتنا لمبا قیام کر اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ چھ بارے کی ایک رکاوت ہے اللہ ایک رکاط میں پورا قرآن ختم کرتے تھے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور حسین کے اندر داخل ہوئے اور بچر کی دو رکاطوں پڑنے کے بعد تیسری رکاوٹ میں جو کھڑے پورا قرآن پڑا اتنے زبردست عبداللہ بن زبیر رضی اللہ دو رکاطوں میں قرآن پڑتے تھے تو نماز پر محنت ہے میرے بھائی یہ پہلا دور جو گزرا ہے اس میں بیس رکاٹ نفل کا تو ہر ایک آدمی عادی ہوتا تھا آٹھ رکارٹ تاجد کے چار ریکارٹ اکس کے بارہ دو ریکارڈ چارج کے چودہ اور چھ ریکارڈ مغرب کے بعد ابادی کے لیے یعنی یہ بیس دور وہ مسلمانوں کا یہ خیال ہوتا کہ یہ نفل بھی نہیں پڑتا تھا اور آج کے جو ہم جو بڑے بڑے گدین ہوئے ہوئے ہیں پڑھ لیں تو کبھی پڑھ لیتے کبھی رہ جاتے ہیں یہ ہمارا حال ہے اور خود حضور لگتا ہوں کیا من لائن سابی کہتے ہیں میں آ کھڑا ہوا ان جو تفصیل بیان کی ہے تو چھ پارے کی ایک نکاست تھی تم نے کھڑا نہ ہو سکا میں چلا گیا میرا بیس کب الگ تھا ہمارے ہم تو لا علیہ پیروں سے معذد تھے ان کو پیٹ پر اٹھا کر لوگ لاتے رہ جاتے پیروں سے معذدور تھے دل کے بیمار دنوں کے بیمار میدے کے بیمار شوگر کے بیمار کانوں میں بی رہا پانی ٹانگوں سے معلوم لیکن اس میں ایک رکاوٹ میں انہوں نے قرآن سنا ہے پھر اور دو رکھا تھی میں خود ان کے کھڑا ہوا ہوں جو دو نے میں ہے آج ابردار ایسے ہی بات جو کہ بڑے بڑے گرامی نوجوان اور بیٹھو اٹھو کر دو ریکارڈ میں سنتے اور حافظ کیسا حیف تھا جو دورے کا تھے میں نے سننے کے ساتھ وہ حافظ صاحب جو تھا اس نے ارس نام سے شروع کیا ہے اور وہ ناز تک اے جگہ بھی فتر نہیں کیا اے جگہ تو ہٹکا ہے اور پھر خود اس آئے کو دوستیا ہے تو صاحب کو جذبہ تھا کہ جس ترتیب سے ہے قرآن مجید اس کی آیت آگے پیچھے نہ ہو ختم ہو کا ہوتا ہے اور باقی ان کا حفظ تھا ہمارے حفظ صاحب کی آیت رہے گی دوسری قائد پھر پوری کر دی اگلی دورے کا تو میں آدمی جان رہا اسلامیہ آ کہ پھر انہوں نے پڑھ لی تو ٹھیک ہے وہ ختم ہو گیا لیکن جو ترتیب اور صحافی پر نہیں ہوا کیونکہ وہ سایہ کسی جگہ پڑھنے دے گا کا کہا تھا پڑھتا تھا رمضان ان کے ساتھ تھا اور وہ اشاہ کے لیے وضو کیا اشاہ کی نماز پڑھی ساری رات ترابی تھی فجر کی نماز پڑھی پھر اشتاق کی نماز پڑھی اشتاق کے بعد سوچے بعد بھی مجاہدہ کرتا ہے عمل کے لیے عمل پر جان کھپاتا ہے دیکھیں زمیندار کے دنوں میں زمیندار اتنا کام کرتا ہے کمر ٹوٹتی ہے اس کی سیزن کے دنوں میں دکان پہ اتنا کام کرتا ہے دکاندار کمر ٹوٹتی ہے اس کی رات کو واپس نہیں آ سکتا وہ ہمارے پاس مٹھائی کی دکان ہے یونیورسٹی کے پاس تو مجھے بتا رہا کہ رات کو جی آج کا بارہ بجے ایک بجے ٹوٹتے ہیں تو عید کے دن اتنی مٹھائی تو کریے کہ فخر ہی نہیں ملتا ہے تو سیزن کے دنوں میں جب کام کرتا ہے کمر ٹوٹتی ہے ہڈیاں جب ٹوٹتی ہیں تب کمائی کرتا ہے پھر یہ آدمی علاقے میں اس کا بنگلہ دیکھنے کا ہوتا ہے اس کی گاڑی دیکھنے کی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کھپایا ہے کھپانے کے بعد دس آدمی ہمارے پاس ایک لڑکا تھا وہ اسے دسویں پاس کی دسویں پاک کرنے کے بعد کسی کالج میں اس کو داخلہ نہیں کیا ایک بڑا خوش جس کہ مجھے فلانگ کالج میں داخلہ ملے گیا میں کہا برف دار نے کہا کہ میں اتلیٹ ہوں دوڑنے دوڑنے والا ہوں دوڑے لگاتا ہوں نہیں کہ ماشاء اللہ میں نے کہا یہ کہا ہے کہ دوڑے لگا کے ہمارے پچھے بھی دوڑ لگا لیں تو پھر درخت نہ ہو رہا ہوگا پچیس ہو جائے گا درد ایسی دوڑ ایسی دوڑنی ہوتی ہے کہ تھریٹ کی میں نے کوشش کی ہے نا جب آدمی دوڑنے کی مشق کرتا ہے اتنا تھکتا ہے کہ ٹانگیں درد کرتی ہیں پر ٹانگوں کو گرم تیل کے ڈبونا ہوتا ہے اس سے درد ہوتا ہے اس درد سے بنتا ہے مجل جب ویٹ بنے تب کام چلے تو بنتا آدمی تب ہے جب یہ آدمی بھی جائیداد سے گزرتا ہے تو دوسرا محنت ہے ذکر پر محنت ہے نماز پر محنت ہے اگلا کہا بل تو خاصہ دنیا والا آخرت اخا ہی نہیں تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے یہ مراقبہ ہے دھیان جمانا قرض میں دھیان جمانا تیسرا اصلاح اخری کا کے کار ہوتا ہے فکر ذکر, ذکر نماز کے بعد فکر فکر سے اہل پسو بید کے بعد برید کی الاح کرتے ہیں اور فکر کے لیے پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹہ وقت نکال کر آدمی کو اکیلے بٹھا کر اس سے دھیان کراتے ہیں دھیان جماتے ہیں تو یہ ایک دھیان ہے کہ دنیا کی زندگی کو تم سمجھ دیتے ہو حالانکہ باقی رہنے والی زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے خیر ہوں کا بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی آپ دیکھیں اتنا اہم مضمون ہے ان لازا لفظ تو خود ابراہیم اور مساحد صاحب ہم نے پہلے شہیدوں میں بیان کیا ہے موسا لسان کے شہیدوں میں بیان کیا ہے ابراہیم خان کے شیخوں نے بیان کیا ہے ٹھیک ہے نا ویسے میرے بھائی یہ تو اپنے اندر دیکھنا ہے اپنے باتھ کو دیکھنا ہے اپنی اسنی کرنی ہے اپنی, کرنی, اپنی دلائی کرنی ہے اپنے آپ کو درست کرنا ہے ٹھیک ہے نا اپنے عمل کو درست کرنا ہے اپنے باتھ کو درست کرنا ہے اپنی فکر کو درست کرنا ہے اپنے حال کو درست کرنا ہے بس میں لگے نئے باب ادھر ہتھا جاتی ہے یقین یہاں تک کہ آدمیوں پر وقت آخر آ جائے اور یہ کامیاب ہو کر لتڑا کی لادت میں جاتا سکے ٹھیک ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہم پیچھے زندگی پر توبہ بتائے ہوں او میرے بھائی انٹرویو کے ڈبوں کے بیٹھنے کے بات مجھے کون سے دو چار روپے دس بیس روپے مل گئے بڑے فخر سے لوگ آ کر گھر میں رکھا ہوا ہے میں صرف نیوز سنا کرتا ہوں وہ میرے بھائی جو امام نیوز سنتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مخرو ہے کو اس میں عورت نہیں آتی روپر اس کو دیکھ کر تیرے باطن میں لہر دی آتی ہے یہی لہر تو وہ لہر ہے جو آ جو دور کو جلا دیتی ہے میں نے نماز پڑھی تھی انہیں ذکر کیا تھا سلاوٹ تھی وہ جو لہر اس کو اپنی شکل کو دیکھا تیرے بادل میں لہر سنوزلا دیا ہماری عورتوں پہ جمع ہوتا ہے اس میں نے بیان کیا تو ایک عورت آئی اس نے اپنے گھر کے حالات سنائے ان حالات سے میں اندازہ لگایا کہ اس کے گھر میں کیبل ہے میں نے کہا کہ گھر میں کیبل ہے اس نے کہا جی ہمارے گھر میں کیبل ہے اب اس کے گندے پروگرام نارمل لوگ دیکھ لیتے ہیں لڑکی لڑکیاں دیکھ لیتے ان جن پر آتی ہے پریشانی دماغی امراض کا ہمارے خیبر میڈیکل کالج کا جو شوبھا ہے نا اس کا جو ہیڈ ہے تو اس کا سلسلے کے ساتھ رابطہ ہے میں کہ کام کے لیے وہاں گیا تو اس پہ وہاں نہیں گیا اور ڈاکٹر صاحب جاؤ بیٹھو انہیں تو دیکھو ایڈ سے, ایڈ سے ایڈ سے آپ کا ملک تباہ نہیں ہوگا ایڈ سے خطرہ نہیں ہوگا یہ دیکھو صاحب نے کتنے نارمل لڑکے لکھے میرے پاس مریضوں کسی گھر میں بیٹھے گیا پڑھے گی ان میں یہ کیبل نہیں ہے اس کا کچھ کرو اس کا کچھ کرو اس کی اور وقت بھی نہیں ہے اس کی تفصیلات بیان کر سکتا میں سے میں نے کہا کہ گھر میں کیبل ہے آپ کی بہت کو جو ہے سلاد میں نے کہا سر میں کیا حل کر رہا میں سے کرنا کیا حل کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ آگ جلا رہے ہیں ادھر سے پانی بہاؤ تو اب آگ چلانا بند کیا جائے زیادہ اچھا نہیں ہم پانی بہائیں میں <سلام> ایگ تو قرآن پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے میں نے کہا کہ ماشاء اللہ بس مجھے تو اسے کیبل نہیں تھا وہ تو کتاب میں نہیں تھا اس کے اتنا علماء ہے نہ اس کے درخت ہو رہے تھے نہ اس کے مدرسے تھے وہ تو اللہ کا احسان ہوا ہے اور تو مدرسے بنے اسی بنا پر کہ دشمن کی دشمن نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو ہے کو ان کے ملک عورت لے گی زیادہ آسانی سے لے گی جہاز کی عورتوں پر محنت کروں وہاں پر پاور پوچھتے رہتے ہیں مدرسے میں کل جو میں تو بھیج ہے اس کے بارے میں بھی آیا اور دہی مدرسے میں جانے کے پوچھتے تمہارے درد میں عورتوں کا درد ہوتا ہے نا اس میں یہ صاحبات اور پروفیسر صاحب صاحبات کی آتی رہتی تھی تو کسی نے کہا کہ آج کو جانا ٹھیک نہیں ہے وہاں رن کے بغیر تو میں نے کہا جی میں تو یہ مسئلہ وغیرہ نہیں بتاتا آپ کو نہ میں آپ زبر کرتا ہوں کوئی آیا ہے نہ آنے لگے کھولا ہوا ہے کہ ادارہ اس میں جو آتا ہے آیا ہے الحمد نہیں آتا اس پر جبر نہیں کرتے ہیں میں آپ کو اس بات کو بتاؤں کہ وہ تین دن کی مسافت کے لیے مہانگل جائے تو فرد بھاجی تین دن کی مسافت میں ہے اور اس کے سامنے اور سر آپ تو دو چار عورتیں جو, جو مل کر آتی ہیں اور, اور ہو جاتا ہے اور دوسرا ہے کہ بازاروں میں جانے کا تو آپ کو جانے کا تھا کبھی نہیں پوچھا مسئلہ اس کے بھی آپ مسئلہ پوچھتے کے لیے کہا گئے خیر یعنی یہ اور تھوڑا سا میں نے کہا ہم آپ کا کیا کر سکتے ہیں مسئلہ آپ راج بلا رہے ہیں مسلم پانی گھر کو, کو کیسے بنائیں آپ اس کو اور ماشاءاللہ اللہ اور بات میں آپ سے ذکر ہوں کہ اس وقت میڈیا کی یہ لگا رہے ہیں اور کافر نے اپنا سارا باشن دروس پر فہم دیا یہاں تک ہمارے مارک پاس اور مجبوری کا مجبور ہمیں مجبور چینل چلانا چاہتے ہیں بات کو سوچنے میں اور بہت سر بڑا مسئلہ بڑی بات وہ اس پر بہت, بہت yeah. محمود کے ساتھ اللہ کے, کے جتنے کا اس کو کبھی نہیں مارے اللہ تو بارہ تعالیٰ نے تنظیم و دعوت کا طریقہ کار بتایا تنظیم و دعوت, دعوت کے طریقے جو ہیں وہ چار پانچ طریقے تقسیم و تعلیم ہے کتابیں ذکر اس کی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ اس کو پڑھیں زندگی پڑھ بندے درس و تدریس ہے مدارس کی شکل میں و تبلیغ ہے لوگوں کو جمع کرنے کے سامنے بیان ہے بہت و تلقین ہے لوگ بیس ہوں تلب والے سیکھیں پوری تلقین کو پھر دعا ہے آپ کو جو دعا استعمال کریں یہ سارے زمین صاحب جو یہ بتا رہے تھے کہ اس جنید جمشید کے لیے کتنے دن میں نے دعائیں مانگی راتوں کو ٹھوٹکائے میں نے دائیں مانگی کیا اس کی آواز جادو جگا رہی ہے اور باتوں کو پھیل پھیلا رہی ہے باتوں کو عام کر رہی ہے تو اس کے آواز کو قبول کرا جو دعا ہے دعا مانگ کے تو ذرا میں گرجا بن رہا تھا تو میں حضرت صاحب کے پاس گیا کہ میں نے کہا جی گرجا بنا رہے ہیں تو کیا کریں وادل صاحب نے مجھے فرمایا ہوا تھا کہ کسی وقت ایسی بات ہوئی کہ جس کے کہنے میں واضح میں نہ کہہ سکوں تو میں رمض میں آپ کو کہا کروں گا رمض میں آپ کو کہا کروں گا کیوں کہ واضح طور پہ کہتے بھی کہ اب ایسی باتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر میں پیشی آتی ہے دھیان دینا پڑتا ہے جھوٹ بولنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے تو واضح باتیں میں آپ کو رمض میں کیسے کروں گا میں کہہ رہا تو کیا بنا رہے ہیں تو اس کیا بات ہوگی اور میرا برخودار ہمارے بزرگوں نے اس کا نام رکھا تھا گر جا لیکن گھر بات روک کے گر جا گر جا گر جا لوگوں کو میں, تو میں ہے اس کو نہیں بننا چاہیے زمین میں کرتا رہا کرتا رہا ایک دن دوسرے فضا بنائی بنائی بنائی تک آخر میں ایک آدمی نے سرکاری زمین میں سے اپنی پرائیویٹ زمین بیچ پر بیچی کہ یہاں زمین میں بیچوں گا بنے گا جا بن جائے گا پیچھے میری زمین پلاٹ بن جائے گی اس کو پاکی اوپر لے کر گیا ملنے کے لیے میں نے کہا دیکھیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں آپ ایک فرق کاڈا بنا رہے ہیں اس کتنا نقصان ہوگا ساری بات میری بات اس نے سنی ہے آگے بولا کہ جب میں آیا تو پھر اس نے کہا بنا رہا یاد تھا بے پاس ہو کر آیا وہ گھر کے میرے قریب میں وہاں پر گیا اپنے کمبل پرانا سب لے کر گیا وہاں میں نے بچھایا اور دور ایک آپ میں مالک میں یاد بس میرے پاس تک میں نے کر لیا بس کے آگے یا اللہ میرے پاس میں نہیں ہے اب اس پروکنا آپ کے ذمے ہمارے بچنے کے سامنے کر لیا اللہ کی شان ملک کے حالات خراب ہوئے فیصلہ ہوا کہ یونیورسٹی کے جب چار دیواری بنائی جائے چار دیواری منظور ہو چار دیواری بنا کر اسی جگہ بنانا چاہتے آگے بہت ہی دیوار یونیورسٹی کی بڑھ کر اوپر جنرل لگ کا تار رکھتا بل میرے بھائی خوب سے دعا ہے بعض بچے نہیں مان کر دعا مانگتا کو کر مان اللہ سے مانتا ہے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قوت دیتاك. دعا ہے قوت دعا ہے تصدیق و تعریف دس و تبلیغ دا تبلیغ ہاں جی بیت و تلفی دعا ٹھیک ہے نا اور کسی بار صلاح سے بارہ سالوں میں جب توقی ان شاء اللہ اس کے لیے ہم جان کی بازی لگانے کے لیے میدانوں میں کھلیں گے جو آدمی جس طرح جہاد کیا اور نہ جس کا جذبہ جہاد کرنے کے ہوا نیت یاد کرنے کی جس طرح ہوئی یہ بروز قیامت ایسے حال میں اٹھے گا کہ اس کے بدل میں بڑا زخم ہوگا شراف ہوگا تو ان شاء اللہ کسی وقت دین کو خون کی ضرورت پڑی جان دینے کی ضرورت پڑی اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں ان شاء اللہ ہم اس کے لیے ہم پیچھے نہیں آ جائیں ہم جان دیں گے تو یہ طریقے ہیں دین کے لیے جدوجہاز کے اور پھیلانے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے ان کو کر کے برت کے دیکھو کہ اللہ سے بارہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو انشاءاللہ شاء ان کو کریں گے برتیں گے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہے آپ وہاں مانگے کہ اللہ تعالیٰ حالات پڑے ہے پلٹے گا اللہ تعالیٰ حالات بن یہ دو واقعات چھوٹے چھوٹے کے سناتا ہوں ہمارے وہاں پر خیبر میڈیکل کالج کی اسپرتا سے دو لڑکے کا دھنی آ گئے اس میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ایک آپ کو پتا ہے کہ پڑھنے کا ڈاکٹر صاحب سب میں بیٹھے ہوئے ایک یہ تھا کہ ایک ڈاکٹر بدلاور دونوں سے میں نے آپ ہر نماز کے بعد اللہ منا نویز پڑھیں اللہ منا نویز السلیم اللہ رشین ان کے خلاف پڑھیں ان دونوں نے پڑھنا شروع کی ایسے خراب ہوئے جگہ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا عیو میڈیکل کالج اکبر کو پر خدا نے پیغام بھیجا جاؤ اس نے کہا کہ یہاں پر ایک لڑکا آ گیا ہے راشری یوروپ سے جہتر یہاں سب جیت شروع کر دیے لوگوں کو تشریح کے قائد بتانا اوشی شروع کر دیا ہم کیا کریں میں نے کہا اللہ ہمریم انہوں نے فیل پڑھنے جائیں گے پڑھنا شریف انہوں نے کہا ہے کہ آدمی کپڑے پڑا ہوا ننگا دوڑ رہا ہے ہاں پاگل ہوتا وہ تو یہ قوت دعا ہے میرے بھائی جب تم میں نہیں کر سکتے تو اللہ پاک نے ہمارے دن میں تو اتنا نہیں لگایا اتنا ہمارا بس ہے نا باقی مانگ اللہ سے بیٹھ کے اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ٹھیک ہے نا سرچے میں ہمت کر کے اللہ کا نام لے کر مدارس سے ٹھیک ہے مدارس سے کام جڑے ہمارے برگوں کے بیچ کے سلاس جو ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو مسالے کا پابند کریں ذکر کا پابند کریں تلاوت کا پابند کریں بزرگوں کی کتابیں کے مطالعے کا پابند کریں اپنے آپ سے اولاد کو سمجھائیں بجائیں تلقین کریں پیار محبت سے سمجھائیں جبر سے سختی سے ہر بات کام نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے جبر سختی کی خریدتی ہے اور آپ کو لطیفہ سنا دوں مارے صاحب نے بیٹھے کو ہمارا کام اس کا پھٹ دیا انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ کی خود والی کتاب میں لکھا ہے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے میںکوڑا لٹائے رکھے کوڑا لٹکائے رکھے لٹکائے رکھے تاکہ اس کا ڈر ہو کبھی اسے مارنے کا طریقہ بتایا آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کان کا پردہ پھٹ گیا پردہ فاڑ دیا کسی اور کا پردہ پھاڑا ہوتا تو آپ کی ترک ہو جاتی خالی پیسے کے بات ہے اپنے بیٹے کا پردہ خرچہ ہو رہا تو اسی لیے پکوڑا لٹکائے کبھی اس کو لے کر پر دو چار مار دی پھر ایک مہینہ دو مہینے ڈراوا دیتے رہے اس کو پکوڑا چرائے رکھے تو نہیں کیا لٹکائے رکھے تھا پیار محبت سے کرتا ہے سمجھانا ترغیب دینا انہیں تک کرتے کرتے اللہ پاک زندگی کو بنا کے ہمارا تو گزرا ہے نہیں یہ باتیں یاد تھیں الحمد للہ رحمۃ اللہ محمد لا والله لا اله الا الله يا رحمن المساكين يا غفرانا يا خليقاتي يا نياظر الله حكم الله واحد لا اله الله الرحمن الرحيم ادنا من الله لا اله الا الله وكرم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات احياي منهم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم و حافظ من حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم و رحمهم الله سبحانه جل ہمیں سننے والے ہمارے پورے مسائل کو حل فرما یا جہاں گے بچوں یا اللہ جو لوگ کر رہے ہیں تصویر قاری کی رس کر رہے ہیں یا رستے کر رہے ہیں گا و کے کر رہے ہیں غزل تدگین کی کر رہے ہوں کتاب کے میدانوں میں کر رہے ہوں یا سب کے خاص تصویر فرما یا لسل کی روزانہ غیر سے مدد فرما یا لسل کے پوشن کو برابر فرما یا اللہ حاضر مسجد ہمارے سطح والے احمد کے مال جان اوار کاروبار ہر یا اللہ اس <سؤال> ساتھی <سؤال> روزگار یا یا سب گزری نے ایک ردم اس میں بہتر جاننے والا ہے یا سب گزری نے ردم پورا اللہ تعالی